سلام اذا قام المجلس انسنگ سنت سلام تو دے وی لے کی کے وہ حضور کی جزے دام دے سنت قال قال رسول الله السلام اذا انتحاكم من المجلس قرچہ راوری سی جو تو ساس مجلس تفن سلم قراتوں کی نے سلام کی ایزارا دے قوم اخری کے ارادوں کی فاتی مجلس تا رسختی قال وسلم یہ تو سلام تو دے قال وسلم سلام کی فناء ثل بیا حقل آخرا بے سلام راتو دے اول مقصد احتمال کو باب کراتے سلام خدا ابتدا کی جواب, دا جواب, جواب تقدیم جاری سے جواب السلام خدے داد تحت المحتا زائدہ معلومی کی تحیت الاحیات تحیت المتان غیر تحت المودا کی تقدیم موجود ہے تحید الحیات السلام علیکم یا سلام المطاق تقدیم السلام دے. دے جواب ان تجارت علیہ السلام تحید المحتا ان کو ضمانی تجارت اسلام کے نشطفر معابیند و سلام الحیات سلام محتا کہ سلام و قدم دے آتے سلامت ہو دی تو سلامت دو دو دو کے سلامت کے با سل سلام الحیودی السلام علیکم دام وسد حاصل سلام سنت کفائی دے اور جواب واجب او واجبتوں کی سلام کی جواب کی دونوں کا سنت کفای اور جنگ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>